ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب مدد چاہنے کا معاملہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے کہ ہم اس کے منکر نہیں ہیں اور نہ اس کے خلاف ہیں ٹھیک اور اس کے بعد آپ نے پڑھی نہیں ذرا آگے کیا آج پڑھی آپ اہ دین اللہ چلا چل ہمیں سیدھا راستہ کون سا راستہ سراط الدین ان ام وہ راستہ جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے تو انعام یافتہ بندے کون ہیں بتائیے آپ کسی کو شک ہے کہ غوث اعظم انعام یافتہ بندے نہیں خواجہ غریب نبا امام یافتہ بندے نہیں سات حضرت داتا انعام یافتہ بندے نہیں یہ کیوں کا انام یافتہ بندوں کا راستہ چلا ہم الحمدللہ اسی راستے پر چل رہے ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں اسی لیے امام اہل سنت کہتے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ سراغ ارے وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے جس کے سمجھ میں یہ راز آ جائے تو وہ آدمی نہیں بیٹھ سکتا ہم انہیں بزرگوں کے نقشے قدم پر چل رہے نہ ہم اللہ کی مدد کے منکر ہیں بلکہ اللہ کی عطا کی ہوئی قوت سے یہ ہماری مدد کرتے ہیں جب ہمارا عتیدہ یہ ہے پھر اس پہ کیسے آپ شر کو تھوپیں گے کہ اللہ کی عطا سے ہر نبی ہر ولی اللہ کی عطا سے مدد کرتا ہے اس کو یہ کہنا کی یہ ہے یہ فتویٰ آپ کا صحیح نہیں